الحمد لله الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وصل وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقاة اما بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم انما برعست معلم وقال انما برعست لیما مکارم الخلاق او کال قال صلاۃ و تسلیم و رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ المی کریم اللہ صلی سید نا محمد ول سید نا محمدم و صحابی و وسلم ریونین سے تشریف لائے ہوئے قطب برطانیہ حضرت شیخ المشائق مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمہ اللہ و تعالی کے فرزند ارجمن محترمی و مکرمی شیخ محمد قاسم صاحب واڑی دامد برکاتہم قاری نظیر صاحب دامد برکاتہم دیگر مقامی طور پر تشریف لائے ہوئے جلیل القدر علماء آج کا یہ اجلاس بقول حضرت شیخ کے جیسے ابھی بیان میں فرمایا بیس سال کے بعد ایک بار پھر وہ رنگا رنگیت اور وہ کمال اور وہ روحانیت جلواگر نظر آ رہی ہے جامعات الکوثر کے افتتاح کے موقع پر بھی اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ ان بزرگوں کی خدمت اور ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا ایک طرف حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی مجلس دوسری طرف حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کا مراقبہ تیسری طرف حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ہوں کے بیانات چوتھی طرف نعیم اللہ فاروقی صاحب کے مراقبات اگرچہ ان بزرگوں میں سے اس وقت کوئی بھی نہیں نظر آتا لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کی پوری توجہ مجھے یہاں نظر آ رہی ہے حضرت رحمہ اللہ تعالی کے بڑے اہداف تھے وہ فرماتے تھے برطانیہ میں بڑی تعداد میں دینی ادارے ہونے چاہیے مدرسے ہونے چاہیے مدرسے یہ اسلام کے قلعے ہیں اور بقول مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحم اللہ تعالی دین کے بجلی گھر ہیں اور اسلام کے پاور ہاؤس ہیں اور یہاں سے بجلی پوری انسانی بستیوں میں سپلائی ہوتی ہے اور یہاں مردم سازی کا کام ہوتا ہے مدرسے کی مٹی سے انسان بنائے جاتے ہیں بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا اور آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ اخلاق اور انسانیت ہے اکثر مدرسوں پر حکومتوں کی نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے یہ لوگ آرتھوٹوکس بنا رہے ہیں ٹیررسٹ تیار کر رہے ہیں اللہ کی قسم اگر مدرسوں میں آ کے دیکھیں گے تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ مدرسے نہیں ہوں گے تو لوگ حیوان بن جائیں گے مدرسے اخلاق کا سبق سکھاتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کا نام ہے تو ذرا زور سے درود پاک پڑھ لیا کریں فرمایا انما تو معلم سرکار نے اپنی بحثت کا اور پروفٹ وٹ کا آبجیکٹ یہ ایجوکیشن اور دین کو قرار دیا یہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے these are the informations اور مدرسے میں جو پڑھا جاتا ہے that is the education there is far more big difference between معلومات اینڈ علم انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن سرکار علم دینے کے لیے آئے آئیے ذرا اس کو تفصیل سے سن کر بات ختم کریں گے مشائق کے سامنے کچھ بول نہ بےحد ہے لیکن جو بول رہا ہوں حضرت کی توجہ سے بول رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے معراج کے دلہا بنے حضرت جبری علیہ السلاۃ تشریف لائے معراج کے لیے اور وہاں کے سفر کے لیے آپ کو پریپئر کیا آپ کو تیار کیا پھر لے کے چلے یہ بڑا زبردست سفر رہا اس بنا پر کہ یہ آسمان کی بلندیوں سے اوپر عرش تک کا سفر تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری انسیڈنٹ تھا اس بنا پر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا سبحان الَّذِي يَسَرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى سرکار تشریف لے گئے دارالروم دیوبن میں ایک معقولی بزرگ علم تھے اللہ مَا بَلْيَاوِي رَحْمَتِ اللَّهِ ان کا ایک عجیب واقعہ معراج سے متعلق ان کا ایک جواب ہے علامہ بلیاوی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ کا سبق کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جب تک کوئی طالب علم سوال نہ کر لے اور حضرت جواب نہ دے دیں وہاں تک وہ سبق شروع نہیں کرتے تھے پہلے مجھے تمہاری طلب معلوم ہو جائے جیسے حضرت نے فرمایا ہر مومن طالب ہے طلب معلوم ہو جائے کہ تم پڑھنے آئے ہو تم یقیناً طلب علم میں آئے ہو تو ایک دن ایک طالب علم کھڑا ہوا پنجاب سے تعلق رکھتا تھا پنجاب کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں کہ پنج آب یا پانچ بڑی بڑی ندیاں بہتی ہیں پنجاب سے آیا ہے اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعی نے پنجاب میں کیوں نہیں پیدا کیا پنجاب میں پانچ ندیاں ہیں اناج بہت ہے غلہ بہت ہے اور پیدا کیا تو ایسی سنگلاخ زمین پتھریلی چٹان پہاڑ والے علاقے میں جہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہے تو یہاں پیدا کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب اس کا تو کیا جواب ہو سکتا ہے لیکن حضرت نے اس کا بھی جواب دیا یوں فرمایا کہ پانی کے اوپر اگر کوئی لائن بنائی جائے کوئی لکیر بنائی جائے تو کتنی دیر ٹھہرے گی فرمایا ایک منٹ کے اندر وہ تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی فرما پتھر کے اوپر اگر لکیر بنائی جائے تو فرمایا اس میں تو کہاوت مشہور ہے کہ نقش کل حجر پتھر کی لکیر انمٹ ہوتی ہے کبھی مٹتی نہیں فرمایا اللہ تعالی نے پانی والے علاقے میں نہیں پیدا کیا پتھر والے علاقے میں پیدا کیا کہ آپ کی تعلیمات کے نقوش جو ہیں یہ پتھر کی لکیر بن جائے <laughs> یہ شاندار جواب دیا میراج کے بارے میں کہا جاتا ہے سرکار گئے جہاں تک اللہ کو منظور تھا واپس آئے تو واپس آنے کے بعد دروازے کی چٹخنی جو ہے وہ ہل رہی تھی آپ کے یہاں ہل نہیں سکتی وہ زمانے میں ہمارے یہاں ابھی بھی ہلنے والی مومنٹ والی اسٹاپرس ہیں جو کھولو تو وہ ہلتی رہتی ہے سرکار معراج میں گئے اور واپس آئے تو وہ چٹخنی ہل رہی تھی اور کہتے ہیں بستر گرم تھا آدمی سوتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے اور اٹھتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن سرکار کا بستر ایز اٹ از ہاٹ اور گرم تھا تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے پاسبل ہے اتنے گھنٹوں کا سفر ہوا تو چٹخانی اور اسٹاپر کا تو موومنٹ ختم ہو جانا چاہیے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ موومنٹ جاری تھا فرمایا جب کوئی فیکٹری کا مالک اپنے کسی مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے میں اپنی فیکٹری کا نظام تم کو بتانا چاہتا ہوں تو پہلے اناؤنسمنٹ دیتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں برابر کام کرتے رہیں تاکہ میں اپنے مہمان کو کام بتا سکوں سرکار معراج میں تشریف لانے والے تھے مہمان مکرم آنے والے تھے اس بنا پر پہلے سے اعلان کیا جو چیز جس کام میں لگی ہے کائنات کی اسی طرح اپنے کام میں لگی رہے ذرا بھی اس میں چینج نہ آئے تو بستر گرم رہا اور سٹوپر ہلتی رہی کیونکہ ان کو کام کرنے کا حکم تھا اس لیے وہ روک نہیں سکتی تھی معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے الگ الگ جو ہے ڈرنک پیش کیے گئے مہمان کے سامنے ڈرنک پیش کرتے ہیں کبھی مہمان زیادہ معظم ہے دور سے آیا کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے ایک بخیل آدمی کے یہاں ایک صاحب گئے تھے وہ بخیل نے سوچا کہ ان کو کم کے اندر تڑخایا جائے نپٹا دیا جائے تو اس نے سوال کیا بھیا آپ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے مہمان بھی بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا کھانے سے پہلے ٹھنڈا لے لیں گے اور کھانے کے بعد گرم بھی لے لیں گے خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مشروب پیش ہوا یہ مشروب میں شراب بھی تھی اور یہ مشروب میں دودھ بھی تھا اور یہ مشروب میں شہد بھی تھا اب آپ کو چوائس کرنی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا انتخاب فرماتے ہیں آقا نے یہ تین گلاس سے اور گلاس کو گلاس اس لیے کہتے ہیں کہ گلے کی آس ہے اس لیے اس کا نام گلاس ہے تو فرماتے ہیں کہ دودھ والا گلاس اٹھایا ہے جیسے ہی دودھ والا گلاس اٹھایا تو حضرت جبری علیہ السلات وسلام نے ریمارک دیا اس ریمارک کو حضرت امام بخاری رہ اللہ تعالی نے نوٹ کیا ہے فرماتے ہیں حضرت جبری علیہ السلام نے فرمایا اسبت الفطرت آپ نے فطرت کی رہنمائی اور فطرت کی ترجمانی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اگر شراب کا جام اٹھاتے تو غوت امت کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی لیکن دودھ کا گلاس اٹھایا تو اللہ امت کو علم سے نوازے گا اب اللہ تعالی اس امت کو علم سے نوازے گا یہ دلیل کیا اس کی علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھے یا اپنے آپ کو دودھ پیتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اس کو علم سے نوازیں گے کیونکہ دودھ کی تعبیر جو دی جاتی ہے خواب کی وہ علم کی شکل میں دی جاتی ہے سرکار نے دودھ اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت علم والی امت بنے میں یہ چاہتا ہوں اس بنا پر دودھ پینے کے بعد کی دعا بڑی عجیب ہے اور جو کھانے پینے ہیں ان کی دعا الگ ہے لیکن دودھ کی دعا الگ ہے اللہ بارکل نا فی وزد نام اے اللہ اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما چونکہ دودھ کی تعبیر علم سے جاتی ہے اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس میں زیادتی فرما یعنی میرے علم میں زیادتی فرما حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب العلم کا آغاز فرمایا ہے تو اس کتاب کی پیشانی قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی ہے وہ جو میں نے ابھی پڑھی پہلی آیت لکھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہ کتاب کے شروع میں قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں اور وہ آیتیں اجمال ہوتی ہے اور جتنی حدیث لاتے ہیں وہ تمام تفصیل ہوتی ہے تو یہ آیتوں کی ترجمانی حدیثوں کے ذریعے سے کرتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب علم کا آغاز فرمایا تو اس دعا سے کیا فرمایا وکر علم ہے نبی ص اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے اپنی دعاؤں میں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما سرکار کو اللہ تعالی نے علم اولین و آخرین دیا ہے لیکن اس کے باوجود علم جو ہے وہ قناعت کی چیز نہیں ہے اس بنا پر فرمایا کہ علم کی طلب کرو علم محت سے لے کر لحت تک حاصل کرنا ہے علم کی جستجو کبھی بھی ختم ہونے کی چیز نہیں ہے اس لیے سرکار کو علم میں اضافے کی دعا کے لیے فرمایا گیا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے رہتے ہیں میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں ان کے اشغال کیا ہیں تو جائزہ لیتے ہیں جائزہ لیا تو مسجد میں دو حلقے دیکھے ایک حلقہ ذکر اللہ میں مصروف ہے کیونکہ ذکر جو ہے یہ روح کی زندگی ہے دل کی بیماریوں کا علاج ہے دل کی بیماریوں کی دوا ہے روح کی بہترین غذا ہے ایک حلقہ ذکر کر رہا تھا یہ بھی بڑا مبارک حلقہ ہے دوسرا حلقہ وہ علم حاصل کر رہا تھا قرآن کریم کی آیتیں پڑی جا رہی تھیں اور ان کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سرکار نے پوچھا ایک ہلکے کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھا تم کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا سرکار ہم لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں ذکر اللہ کر رہے ہیں فرما تم بہت مبارک لوگ ہو کہ تم اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کی یاد کر رہے ہو تم مبارک لوگ ہو تمہاری بھی اپنی فضیلت ہے اپنی جگہ و ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات آد اللہ مقف رتم وجر عظیمہ تمہاری بھی اپنی فضیلت ہے اور دو قدم آگے بڑھے آپ اور آپ نے پوچھا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ذکر پر ایک بات اور عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الطقان فی علوم قرآن میں جلال الدین سعودی رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ سے زیادہ نام ذکر کیے قرآن کریم کے ساٹھ سے زیادہ دیر آر مور دین 60 نیمس آف قرآن کریم ویچ آر مینشن ان قرآن کریم بٹ امونگس دیم ویری پاپولر اینڈ دی امیننٹ نیم آف قرآن کریم از ذکر اللہ فرماتے ہیں نخن ذکر <حافظون> یہ ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اہل علم جو ہیں ان کو ذکر سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے اس بنا پر اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَسْأَلُوا أَهْلَ اہل ذکری تم لا تالمو حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فسٹ الو اہل نہیں کہا بلکہ یوں کہا فسٹ الو اہل گویا علماء کو توجہ دلائی کہ جہاں علم کا مشغلہ ہے وہاں اللہ اللہ کا بھی مشغلہ رکھنا تم اہل علم بھی ہو اور تم اہل ذکر بھی ہو اس لیے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز یہ جامع العبادات ہے اور قرآن جامع الزکار ہے اس لیے ہمارے سلسلے میں نہیں جتنے بھی سلاسل ہیں سلاسل حقہ جو دنیا میں چل رہے ہیں جن کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے یا وصال اور وصول اللہ یہ ان کا مقصد ہے ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں ایک عمل تلاوت قرآن ہے ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے نقش میں ان کا معمول لکھا کہ بائیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن ایک پارہ پڑھنے کی جو ترتیب تھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہیں ہوا کوئی بھی چیز کرنی ہو نفلی اعمال میں تو اس کو کانسٹنٹلی کرنا چاہیے اور کنٹینیوسلی کرنا چاہیے تب جا کر کے یہ برکتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آتا فرماتے ہیں میرے والد صاحب علم حاصل کرنے کے لیے بھائی علم محنتوں سے حاصل ہوتا ہے خالی تمنا کرنے سے نہیں ہوتا لو کا نہ ہاضل علم و بلونا ماں کا نہ یب کا فل لو فرماتے ہیں اگر یہ علم تمنا سے حاصل ہوتا دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہتا سب تمنا کر کے عالم بن جاتے لیکن علم محنت سے آتا ہے کیا کہتا ہے شاعر بے قدر سب المالی منتل بل راتوں کو جاگنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے اور ایک حدیث کو لکھنے کے لیے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کی مسافت طے کی ہے محدسین نے آج اللہ تعالیٰ نے ان کے چلنے ان کے دوڑ دھوپ ان کے مجاہدوں کی برکت سے ہمیں الحمد بے نیاز کیا کہ حدیثوں کا پورا ذخیرہ آج امت کے پاس لکھا ہوا جمع ہے ابھی کینیڈا کا میرا سفر ہوا تھا دس سال کے بچے نے پوری بخاری شریف حفظ کیے اور ایک اور لڑکے سے ملاقات ہوئی نوساری میں وہ لڑکا لکنت والا تھا یعنی زبان اس کی روپتی تھی کوئی اللہ والے کے پاس گئے تو یوں کہا کہ اس کو قرآن شریف یاد کراؤ ڈیڑھ سال میں قرآن شریف یاد کر لیا اس کے بعد میں نے کہا اب کیا کر رہا ہے فرما چھ ہزار حدیثیں حفظ کر چکا ہے آج یہ حفظ حدیث پاک کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا جبکہ مشایق ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کے حاصل کرنے میں بڑی جانفشانی اور بڑی محنت کی ہے علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے لکھا ہے سید شریف جرجانی اور بقیب نے مخلت جیسے لوگ جنہوں نے حدیثوں کے حاصل کرنے کے لیے پیدل دس ہزار میل کا سفر طے کیا ہے دس ہزار میل چلے ہیں پیدل ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ محدسین کے حدیث کی خاطر زمین میں چلنے کی وجہ سے اللہ زمینوں سے فتنے اور حالات کو دور فرماتے ہیں بقیب نے مخلط اندلس کے رہنے والے تھے اور وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس کہاں اندلس اور کہاں بغداد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ بغداد میں ہیں اور یہ آئے ہوئے ہیں اندلس سے بقی ابن مخلد وہاں کے شہزادوں میں سے ہے لیکن حدیثوں کے حصول کے لیے اور حدیثوں پر محنت کے لیے اور امام احمد ابن حنبل سے سند حاصل کرنے کے لیے اتنی ہزار میل کا سفر تے کر کے بغداد تشریف لائے اور شہر میں آتے ہی سوال کیا پوچھا کہ اینا امام احمد امام احمد کہاں ہیں لوگوں نے کہا ہی از ان پریزن وہ تو قید خانے میں ہے نظر قید کیا ہے ان کو اور ان کا سبق کیا ہوا حدیث کا جواب دیا ان کی درسگاہ سونی ہو چکی ہے میں کہہ رہا تھا آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے محدث کے پاس پہنچ رہے ہیں یہاں ہزاروں میل کا محدس سفر کر کے آپ تک پہنچتا ہے ابھی مولانا وہی بات کر رہے تھے یہ نعمت کی قدر کیجئے اور اسی اٹھا پٹک کے نتیجے میں آج الحمد للہ برطانیہ میں علماء نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں یہ چلت پھرت زندہ رہے گی وہاں وہاں انشاءاللہ علم زندہ رہے گا اور وہاں دین بھی زندہ رہے گا اداروں کا وجود یہ دین کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے دین کی تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے اداروں کا اجڑنا یہ قوم کا برباد ہونا ہے قوم کی بربادی کی علامت ہے آج دنیا میں سب سے بڑی محنت جو ہو رہی ہے دو محنت ہو رہی ہے ایک تو اداروں میں اشکالات نکالے جائیں ان کو اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ لوگ ادارہ بند کر دیں تھک کر چور ہو جائیں لیکن علما مایوس نہیں ہوتے نا امید نہیں ہوتے انہوں نے بڑے بڑے کارنا میں ہر زمانے میں دنیا میں جو بڑے انقلابات آئے ہیں وہ تمام مدرسوں کے اکابر اور علما کے ذریعے سے آئے ہیں اور اخلاقی انقلاب آئے ہیں دنیا سے حیوانیت اور جنگلیت اور بہیمیت کو دور کیا ہے انسانوں کو انسان بنایا ہے چھوٹا سا واقعہ سناؤ یہ مدرسوں کے جو اور ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کے بیٹھنے والوں کے کمالات کیا ہیں ان کے کارنامے کیا ہیں اخلاق کی کون سی بلندیوں پر تھے ابھی حضرت نے فرمایا کہ علم کا خلاصہ توازو ہے اور آجزی اور انکساری ہے کیونکہ جس درخت کے اوپر پھل آتا ہے وہ جھک جاتا ہے تو جس کو اللہ علم دے گا اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں توازو اور آجیزی اور ان کے ساری ہوگی وہ اخلاق کا ایک پیکر ہوگا امیر شریعت سید اطا شاہ بخاری رہے مح اللہ تعالی اب ینگ جنریشن تو چونکہ ان پر محنت نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ لوگ اپنے عکابد اور اپنے جو ایلڈرز ہیں ان کو بھولتے جا رہے ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے بوڑھے لوگ تو واقف ہیں لیکن یہ نوجوان بیچارے کم واقف ہیں میں ان کا ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے نیرٹ کرتا ہوں بڑے زبردست انسان تھے ہندوستان کی آزادی میں انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے بڑی محنت کی ان سے پوچھا گیا تھا حضرت زندگی کہاں گزاری جواب دیا آدھی جیل میں آدھی ریل میں آدھی زندگی جیل میں گزار دی. اس امت کے خاطر آدھی ریل کے اندر زندگی گزاری دوستو یہ اکابر کی محنت کرنا اور ان کا راتوں کو رونا ایک جگہ ہمارے یہاں صورت میں بہت بڑا فنکشن تھا دیٹ واز اے پالیٹیکل ایونٹ وہ پولیٹیکل ایونٹ تھا تو اس کے اندر ہندوستان کے ایم ایل اے جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے اور کچھ علماء کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تو جو حالات چل رہے ہیں جو سرکمٹنسیز چل رہے ہیں اس کی روشنی میں علماء کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں مبارک ہے ہم کو تو ایڈوائس فری میں لوگ دیتے ہیں لیکن آپ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا منع ہے آپ دیجئے ایڈوائز دی انہوں نے کہ علماء کو روز رات کو اٹھ کر دو رکعت پڑنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اتفاق سے بعد میں ہمارا بھی نمبر آیا محفل کی جوانی لٹتی ہے تو میرا نمبر جاتا ہے اتفاق سے آخیر میں سب سے رکھا گیا تھا صدر کو سب سے آخیر میں رکھتے ہیں آج لف و نشر غیر مرتب ہے اور حضرت کا آخیر میں بیان جو ہے ہونا چاہیے تھا لیکن اتفاق سے ہم لوگ تھوڑا لیٹ پہنچے تو حضرت نے پہلے بیان کی ہم درخواست کریں گے کہ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ لف و نشر مرتب ہو جائے خیر اب جب نمبر آیا تو ظاہری بات ہے کہ علماء بڑے مایوس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا جواب دیا جائے اس کا میں نے ان کو کہا کہ الحمدللہ مشورے کا بہت بہت شکریہ اور میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء تو آپ کی معلومات کے لیے یہ ہے کہ تحجد میں آٹھ رکعت تو روزانہ پڑتے ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں और उसी का नतीजा यह है कि दिन को उम्मत उनके रोने की वजह से हंसती है रात कोई अल्लाह वाले रोना छोड़ेंगे उम्मत दिन में हंस नहीं सकेगी मैंने कहा आपने हमको मशवरा दिया तो जो सामने बैठे हैं उनको भी पांच वक्त की नमाज का मशवरा देते तो अच्छा था लेकिन आपने ओलमा पे इक्तफा कर लिया اور شاید سمجھا کہ خلاصہ یہ آج دنیا میں سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ کمیونٹی کو اور سماج کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے اور اتنے الیگیشنز علماء کے خلاف لگائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں علماء سے نفرت کر کے بالکل سائٹ کے اوپر ہو رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ علماء کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو مشورہ لیں گے کیا ان سے ان سے ایڈوائس حاصل کریں گے دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ سماج کا سر جو ہے نا وہ علماء ہیں یہ سر کاٹ لیں گے تو سماج مردہ ہو جائے گا ہاتھ کٹنے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے پیر کٹنے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے لیکن اگر گلا کٹ جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے علماء سے اگر سماج کو کاٹ کے رکھیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو سماج ہے وہ مردہ ہو جائے گا چاہیے کہ زندگی رہے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے اپنے آپ کو زندہ کتاب سے لگا کے رکھو حضرت شیخ کا بیان اسی پہ رہا قرآن سے جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو کیوں اللہ قرآن میں فرماتے انکر وگوں پہ آہ. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہر پیارے تبدیل نے آیا شرمندے تویل نے نو انسارا پیا میں آخری ملے اور فارسی کا شاعر کتنی اچھی بات کہتا ہے گر تم خاہی فارسی تو بیچاری مرہوم ہو گئی کیونکہ برطانیہ میں تو اردو کو بھی لوگ دفنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو عجیب بات کہتا ہے شاعر گر تم خواہ مسلم جزبہ قرآی ارے قرآن تو دنیا کی زندگی بدلنے کے لیے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئے میرے والد صاحب شعر پڑا کرتے تھے تو حمیدانی کے سوزے کراتے تو دیگرگ کرد تقدیر عمر حضرت عمر کی زندگی میں ردی اللہ تعالیٰ ہو انقلاب پیدا کیا تو قرآن کریم نے کیا اور قرآن کریم ایسی زندہ کتاب ہے کہ جو قوم زندہ رہنا چاہے اس کو قرآن کریم سے جڑ جانا پڑے گا تو قرآن زندہ اور جو اس سے جڑے وہ بھی زندہ قرآن کو چھوڑ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے واد غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں اور تو اگر غالب نہیں کچھ کسر ہے تیرے ایمان میں جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ نے الطفان فی علوم القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں جن علوم کو ٹچ کیا گیا ہے دیر آر مور دین 300 علوم آر ان قرآن کریم تین سو سے زیادہ علم اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر لیکن اصل علم ہے انسانیت اخلاق اور سب سے بڑا علم ہے بندے کو اللہ کی پہچان ہو جائے اس کی عبادت کی شان یہ ہو جائے انتاب اللہ کن کا ترا پ علم تکن ترا گو یہ عبادت کی شان ہونی چاہیے یہ محنتوں سے آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کو قرآن کی تفسیر بھی آتی ہے ہم کو سمجھنا بھی آتا ہے ہم کو لینگویج بھی آتی ہے ہم کو سب کچھ آتا ہے پھر کیا ضرورت ہے کسی کے پاس بیٹھنے کی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی آیا تھا اور بیعت ہوا تھا اور اصلاح کی غرض سے رہ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ حضرت کا منظور نظر قریب تر بن جائے تو دوڑ دوڑ کر خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ سے اٹھے مسجد میں جانے کے لیے وہ دوڑ کے گیا اور اس نے سب انتظام کر لیا وضو خانے میں لوٹے رکھ دیے وہاں آپ کی طرح ایسے شاندار اسٹیل کے نل کہاں آتے ہیں اور وہاں کہاں یہ تمام چیزیں ہیں وہاں تو دروازے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا یہاں تو اسٹوپر بھی اگر صحیح نہیں چلتی تو لوگ پرابلم کر دیتے ہیں اور جو کچھ نہیں دیتا وہ زیادہ سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے مسجد میں جا کے وضو خانے میں لوٹے رکھ دیے اور حضرت ایک جگہ مسواک رکھتے تھے ابھی مسواک کی فضیلت ذکر کی کل میں نے ایک جگہ مسواک کی فضیلت میں شارح بخاری کا قول نقل کیا تھا کہ مدینے کی پیلو کی مسواک اگر کوئی کرتا رہے گا تو اس کے کمالات میں سے یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے مسواک میں مور دین سیونٹی بینیفٹ جو ذکر کیے ان میں ایک یہ ہے کہ مرنے کے وقت اللہ کلمے میں کی سعادت نوازے گا اور دنیا سے جائے گا ایمان پر جائے گا سنتوں کی برکت یہ ہے فرماتے ہیں کہ سید اطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ بیان کر رہے تھے بیان ختم ہونے کے بعد کھانا ایک مولانا کو کسی نے کہا کہ تم نے وہ ہارو جہاں نے مرگا مڑے مرغا نی ٹانگ مڑے تھا تمہارا تو بہت ہارو انہوں نے کہا میں مدرسے میں دس سال مرغا ہوں اس لیے مرغے کھا رہا ہوں میں نے محنت کی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کھلا رہا ہے خیر تو کھانے کے لیے بیٹھے جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سامنے ہریجن تھا بھنگی جس کو کہتے ہیں وہ سامنے کھڑا تھا دروازے پہ اور ہندوؤں کے یہاں ہریجن جو ہے یہ بیکورڈ کلاس کا آدمی ہے لہذا وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا اور اسلام آیا ہے سب کو برابر کرنے کے لیے لا فضلا لیل عربی الجمی ولا فضلاس لمر السودی اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا خلق نہ و انسا جال نا کم شو بوں کبا لف شیخ ہے سید ہے مغل اور پٹھان بھی ہے یہ تمام کے تمام پہچان کے لیے ہے اور اللہ کے یہاں جو درجے نصیب کیے جائیں گے اور عطا کیے جائیں گے وہ تقوی کی بنیاد پر ان اکرم کم انت کا تم میں جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں مکرم ہے تو تقوی اصل معیار ہے اللہ کے یہاں برگزیگی کا اور قرق کا اس سے پوچھا भाई तू खाना नहीं खा रहा है भूख नहीं लगी तुझे और मैं हजरत भूख तो लगी है लेकिन मैं हरिजन हूं अच्छा तो कहा हरिजनों को भूख नहीं लगती क्या कहा नहीं हजरत भूख लगी है लेकिन मेरी कास्ट जो है ना वो इतनी लो है कि इस लेवल का नहीं हूं कि आई कैन सीट विथ यू एंड ईट दिस फूड मैं नहीं खा सकता अच्छा लेकिन भाई मैं इंसान हूं اور میری آنکھیں تجھے انسان کی شکل میں دیکھ رہی ہے تو بھی انسان میں بھی انسان لہذا تجھے میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور میرے ساتھ کھانا پڑے گا بے چارہ شرمایا حضرت اس کو اپنے دسترخوان سے وہاں جا کر اٹھا کر لائے اور اس کو بٹھایا اور اس کو انسسٹ کیا کہ بھائی کھانا شروع کر دے لیکن وہ اتنا شاہی تھا کہ وہ کھا نہیں رہا تھا حضرت نے ایک لقمہ تیار کیا ایک موسل تیار کیا اور اس کے منہ میں رکھ دیا اب یہ حیران کوئی مسلمان مجھے کھانا بھی کھلا سکتا ہے میں بھنگی ہوں میں ورڈ کلاس کا ورڈ کاسٹ کا آدمی ہوں مجھے مجھے کھانا کھلا رہا ہے پسینوں پہ پسینے اس کو آ رہے ابھی وہ کوئی چیز سمجھے اس سے پہلے حضرت نے ایک اور لقمہ اس کو کھلایا وہ اور حیران ہو گیا تیسرا لقمہ حضرت نے اٹھایا آدھا اس کو کھلایا آدھا خود کھا گئے حیران وہ بنگی نے کھانا کمپلیٹ کر لیا اپنا اور کمپلیٹ کر کے چلے چلا گیا آپ کہیں گے کہ کھانا کھا کے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات کہی نہیں تو نے لیکن اگلی بات کام کی دوسرے دن فجر میں جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری ریسٹ کر رہے تھے آرام کر رہے تھے وہاں اپنی پوری فیملی کو لے کے وہ آیا اور اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں کسی مہا پرش اور اچھے انسان کی کوالٹیز کو پڑھا تھا لیکن دنیا میں دیکھا نہیں تھا دیکھا تو کل دسترخوان پر شاجی کو دیکھا لہذا میں خاندان کو لے کے آیا ہوں مجھے شاہ جی کے پاس بیٹھنے کا موقع دو ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے اور میں اخلاق کے زبردست انسان اس اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اسلام ایمبریس نہ کر سکوں بھائی کس چیز نے تجھے متاثر کیا فرمائن کے اخلاق نے سید اطاء اللہ شاہ بخاری سے جا کے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا کام کیا مجھے کھانا کھلایا فرما میں نے یہ بڑا کام نہیں کیا ہے میں نے تو غلامی کا حق ادا کیا ہے میرے نبی کی تعلیم جو تھی اس کو ادا کرنے کے لیے میں غلام ہوں اس لیے تجھے لکمہ دیا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے یہ نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے اس نے تمام خاندان والوں کو کلمہ پڑوا یہ ہے اخلاق جس کی بنیاد پر دنیا میں دین پھیلے گا میں کہہ رہا تھا بقیب نے مخلت کو جب پتا چلا کہ نظر قید کر دیے گئے ہیں حضرت امام احمد ابن حمب ال رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے کے سلسلے میں ان کو قید کر لیا گیا تھا سر پیٹ کر رونے لگے ہائے ہائے میں نے کئی سو میل کا سفر طے کیا ہے کہ میں حضرت کی حدیثیں سنوں کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیسے میں حدیث حضرت امام احمد ابن ہمبل سے سن سکتا ہوں مجھے بتاؤ کس محلے کے اندر یہ مت رہے ہیں کہاں نظر بند کیے گئے مجھے بتاؤ لوگوں نے کہا اس سامنے جو محلہ ہے بغداد کا بڑا محلہ اس کی اوپر والی اسٹوری کے اندر ان کو نظر بند کیا ہے فرما میرے پاس راستہ ہے جو سچا طالب علم ہوتا ہے وہ علم کے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے سچا ہوتا ہے تو اس کو راستہ مل جاتا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی میاں مولانا بھائی میاں صاحب لاجپور کے اندر انہوں نے ایک دن لطیفہ سنایا کہ ایک بزرگ نے پانی پیا تو تھوڑا سا بچ گیا تو ایک آدمی نے ایک دم دوڑ کے وہ پانی لے لیا دوسرا ایک آدمی سچا طالب تھا وہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ تبرخ مل جائے تو اس نے اس کو پوچھا بھائی یہ تو کیا پی رہا ہے کہ یہ حضرت کا تبرک پی رہا ہوں کہ لیکن طریقہ معلوم ہے کہ پیتے کیسے ہیں تبرک بزرگوں کے پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا تو کہا وہ کیسے پیتے ہیں تو کہا میں بتاتا ہوں پی گیا تو وہ سچا طالب تھا اس نے طریقہ نکال لیا پینے کا بقیب نے مخلد نے طریقہ نکالا کاسے گدائی ہاتھ میں لے لیا فقیر جو کشکول لے کر چلتا ہے نا مانگنے کا وہ لے لیا پھٹا ہوا لباس پہن لیا اس شہزادے نے. علم کے حصول کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں کتنے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں بقیب نے مقلد وہ محلے میں چلے گئے اور جا کر پکار لگائی اور یوں کہا ہے کوئی جو اس فقیر کو کچھ دے دے میں بہت دور سے مانگنے کے لیے آیا ہوں میں بھی ہوں مجھے دے دو اللہ کے واسطے کچھ دے دو مجھے تو اللہ والوں کے دل بڑے نہ رہو امام احمد ابن نے ہمبل رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے ایک دم ونڈو کھول دیا کھڑکی کھول دی اور کھڑکی کھول کر سر جھکا کر پوچھا فقیر کہاں سے آیا ہے اندلس سے آیا ہوں کیا چاہتا ہے فرمایا تم سے ہی مجھے کام ہے تم امام احمد ہو فرمایا ہاں میں حدیث حاصل کرنے آیا ہوں میں روٹیوں کا بھی کاری نہیں ہوں میں پیسوں کا بھی نہیں ہوں میں علم کا بھی ہوں میں علم کا طالب ہوں میں علم حاصل کرنے آیا تھا لیکن آپ کی درس کو سونا دیکھا اس بنا پر یہ محلے میں آپ کے پاس نکلاؤں بھائی تو بھی قید ہو جائے گا میں بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا ایسا مت کر جا چلا جا فرما ہے میں طلب لے کے آیا ہوں میں نہیں جاؤں گا تو طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے حدیث کیسے حاصل کرے گا طریقہ بھی طلب کرنے والے نے خود تجویز کر دیا یوں کہا میں روزانہ محلے میں وہ گلی کا جو کونا ہے وہاں سے نکلوں گا اور پکار لگاؤں گا ہے کوئی مجھ فقیر کو دینے والا تو آپ فوراً کھڑکی میں آ جائیے اور گلی کا وہ دوسرا کونا وہاں تک میں جاؤں اتنے میں جتنی حدیث ہو سکے آپ مجھے دے دیجیے میں اپنے کشخول میں لے لوں گا میں اپنے دامن میں بھر لوں گا یہ سلسلہ جاری ہو گیا محدثین نے لکھا تین سال تک بقی نے مخلد اسی گلی کے اندر فقیروں کی طرح گھومتے رہے اور حدیثوں کو حاصل کیا دوستو علم بڑی محنت کی چیز ہے اب اللہ نے گھر بیٹھے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی یہ ادارہ العلوم پریسٹن اپنی تمام تر جولانیوں کے ساتھ پوری طرح اپنی خدمتیں آپ کے پاس اور آپ کے جنریشن کو تربیت دے کر مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بڑا نظام ہوتا ہے وہ لے کر بلکل تیار ہے اللہ تعالی یہ حضرت کا فیض ہے حضرت رحمہ اللہ کی توجہ یہاں حرکت میں نظر آ رہی ہے حضرت مولانا فضل حق دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعاؤں سے علم کی محنت کے لیے قبول کیا ہے حضرت کے علوم کی زبان مولانا فضل حق کو بنایا ہے اور ان کی فکریں یہ اداروں کی شکل میں حضرت مرحوم کی فکریں حضرت کے واسطے سے اب پورے برطانیہ میں جاری ہیں اللہ تعالیٰ اسے جاری ساری رکھے اور آباد رکھے دعا ہے حضرت کے فیض کو اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ رکھے تابندہ رکھے آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور دور دراز سے آنے والے مہمانوں کا بطور حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی یہاں تک تشریف لانا اللہ اسے بھی قبول فرمائے انہی گزارشات پر میں اپنی مختصر بلکہ زبان درادی والی گفتگو جو مشائق کے سامنے کی اس کو ختم کرنے کی اجازت بھی چاہتا ہوں اور معذرت اور معافی بھی چاہتا ہوں واخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمی